پڑی بابلفیل اصری یونالمین رب و یوقر تو اس قیدی کے بیان میں جس کو ڈان ڈپٹ کی جائے مارا پیٹا جائے اور اس سے کسی بات کا اقرار کرایا جائے حضرت انس فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو بدر بدر کے لیے چلنے کو کہا داودیا نے کہا شان سے لوگ بدر پہنچ گئے فائدہ ہوا فائدہ ہم روایا پور روایا جمع ہے رابعتن کی رابعت کے اصل معنی مشکیزے کے پھر رابعہ کا اطلاق ہونے لگا اس اونٹ پر جس کی پشت پر پانی کا مشکیزہ لاد کر لے جایا جاتا ہے ایسے اونٹوں کو آبکش اونٹ کہتے ہیں آبکش یعنی پانی لے جانے والے پانی ڈھونے والے تو دیکھا انہوں نے قریش کے آبکش اونٹوں کو جن میں بنو حجاج کا ایک کالا غلام بھی تھا یعنی وہ چرواہ تھا ان اونٹوں کا تو اس کو رسول اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے پکڑ لیا فجا الو یس ال ابو سفیان تو اس سے پوچھنے لگے کہ ابو سفیان کہاں ہے فیقول وہ کہتا ول مالی بش امر ہی علم خدا کی قسم مجھ کو اس کے متعلق کچھ پتہ نہیں <تصفح> البتہ یہ قریش ہیں کسی جگہ کی طرف اشارہ کرتا یہاں قریش ہیں جو آئے ہیں ان میں ابو جہل اور اتبا اور, اور ربیا کے دونوں بیٹے اتبا اور شہبہ ہیں اور امریا ابن خلف ہیں فیضا قال الحال تو جب وہ ان سے یہ کہتا ذرا اس کو مارنے لگتے وہ سمجھتے تھے کہ اسے ابو سفیان کے متعلق پتہ ہے یہ چھپا رہا ہے اس کو ماننے لگتے فیقول کہتا اخ بیرم مجھے, مجھے, مجھے چھوڑو مجھے چھوڑو میں ابھی تم کو بتاتا ہوں تو یہ سمجھتے تھے کہ ابو سفیان کا پتہ بتائے گا فیضا ترک جب اسے چھوڑ دیتے تو پھر وہی کہتا کہ ولاہ مالی بے ابھی من علم خدا کی قسم مجھ کو ابو سفیان کے متعلق کچھ پتہ نہیں بلاک نادی قریش البتہ یہاں قریش ہیں جو آئے ہیں ان میں ابو جہل اور ربیہ کے دونوں بیٹے اتبا شہبہ ہیں اور ابن خلف ہیں اقبلو جو آ چکے ہیں اور نبی علیہ السلام نماز پڑھ رہے تھے وہ ہوا یسمع علی کا اور وہ یہ سن رہے تھے یعنی کس بات کو یہ قریش کے آمد کی خبر دے رہا ہے فلمند صارفہ جب آپ نماز سے فارغ ہوئے قال فرمایا والذی نفسی بی انکم کم لتا دونوں اردا خدا کے اس خدا کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے تم اس کو مارتے ہو اس وقت جب وہ تم سے سچی بات کہتا ہے یعنی وہ کہتا ہے کہ مجھے سفیان کا کے بارے میں کچھ ابو سفیان کے بارے میں کچھ معلوم نہیں تو وہ سچ کہتا اس وقت تو تم اسے مارتے ہو وتا تھا نہ دب ہی قریش اور تم اسے چھوڑ دیتے ہو جب وہ تم سے جھوٹ بولتا ہے وتادا اون ادا اور تم اسے چھوڑ دیتے ہو جب وہ تم سے جھوٹ بولتا ہے وہ کہتا ہے کہ مجھے چھوڑو چھوڑو میں ابھی بتاتا ہوں تو اس کو کہا دوستوں تو جھوٹ بولتا ہے یہ تھوڑے بتائے گا کہ ابو سفیاان باقی جو پہلی بات جو اس نے کہی تھی وہ سچی تھی کہ قریش آ چکے ہیں آپ نے فرما ہاد قریش قد اقبلت یہ ذر دیکھو قریش آ چکے ہیں کس واسطے لیتم نا آ اب آ تاکہ وہ ابو سفیان کا بچاؤ کریں ابو سفیان وہ اپنے قافلے کے ساتھ ملک شام سے مال تجارت لے کر کے آ رہا تھا اسی کو گھیرنے کے لیے آسلسلم نے لوگوں کو بدر کی طرف بھیجا تھا مکہ والوں کو خبر ہو گئی تھی تو ابو سفیان کے تجارتی قافلے کو بچانے کے لیے وہ آئے تھے تو وہ صحیح کہہ رہا تھا یہ پرش اور فرا فرا لوگ آ چکے ہیں اس وقت یہ مارنے لگتے تھے سمجھتے تھے جھوٹ بول رہا ہے تارا انس حضرت انس فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول سے اصلم نے فرمایا ہزا یہ فلان فلاں آدمی کے گرنے کی یعنی مقتول ہو کر گرنے کی جگہ ہے وہ وعدہ یادہ الگ اور یہ کہتے ہوئے آپ نے زمین پر ہاتھ رکھا کہ یہاں فلا آدمی قتل ہو کر گرے گا یہاں فلاں آدمی قتل ہو کر گرے گا یہاں فلاں آدمی قتل ہو کر گرے گا, فلا کر گرے گا. <خخ> یہ کل فلاں آدمی کے قتل ہو کر گرنے کی جگہ ہے اور یہ کہتے ہوئے اپنا ہاتھ زمین پر رکھا اور یہ فلاں آدمی اور یہ کل فلاں آدمی, ن... آپ ف... آدمی کے قتل ہو کر گرنے کی جگہ ہے اور آپ نے اپنا ہاتھ زمین پر رکھا یہ کل فلاں آدمی کے قتل ہو کر گرنے کی جگہ ہے اور اپنا ہاتھ زمین پر رکھا فقال پھر حضرت انس فرماتے ہیں وزی نفسی بھی ما جا وزاحدم من الموزی ید رسول اللہ علیہ وسلم اس خدا کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے کہ ان میں سے کوئی بھی شخص آگے نہیں بڑھا اس رس رقم صاحب وسلم کے ہاتھ رکھنے کی جگہ سے جس جگہ جس شخص کے گرنے کی قتل ہو کر گرنے کی آپ نے خبر دی تھی واقعی وہ قتل ہو کر اسی جگہ گیا پھر اللہ کے رسول صاحب وسلم نے ان لوگوں کے متعلق حکم دیا ف اوخیزہ بھی ان کے پیروں کو پکڑا گیا فوہیب اور گھسید کر لے جائیں گے فع القوفی قلیبر اور بدر کے کنویں میں ڈال دیے گئے چلیے شرینا جو ہے بات کے بیان میں کہ کافر قیدی کو اسلام پر مجبور کیا جا سکتا ہے نہیں مدینہ میں مشکین کے دو قبیلے تھے اوس اور خزرج آوس اور خزرج اسلام لانے کے بعد مہاجرین کی مدد اور نصرت کی وجہ سے یہی لوگ انصار کہلائے سمجھ گئے مدینہ میں مشرقین کے دو قبیلے تھے اوس اور خزرت اسلام لانے کے بعد مہاجرین کی مدد اور نصرت کی وجہ سے یہ انصار کہلائے پہلے تو وہ مشرک تھے زمانے شرک میں ان مشرکین کے جس عورت کا بچہ زندہ نہیں رہتا تھا اس کو مقلات کہا جاتا تھا اردو میں اس کو مرت بیائی کہتے ہیں ایسی عورت جس کا بچہ زندہ نہ رہتا ہو اس کو کہتے مرت بیائی اور عربی میں اس کے لیے لگ ہے مقلات یہ مدینہ میں یہود بھی بہت تھے اور یہود اہل کتاب تھے اور پڑھے لکھے ہوتے تھے یہ مشرقین محض اس وجہ سے کہ یہود اہل علم ہیں پڑھے لکھے لوگ ہیں اپنے اوپر ان کو فضیلت اور فوقیت دیتے تھے اور یہ سمجھتے تھے کہ یہ ہم سے افضل ہے اسی وجہ سے جس عورت کا بچہ زندہ نہیں رہتا تھا وہ نظر مانتی تھی کہ اس حمل کا بچہ اگر زندہ رہے گا تو میں اس کو یہودی بنا دوں گی جس مشرقہ عورت کا بچہ زندہ نہیں رہتا تھا تو وہ زمان حمل ہی میں نظر مان لیتی تھی کہ اگر یہ حمل صحیح سلامت پیدا ہو گیا اور بچہ زندہ رہا تو ہم اس کو یہودی بنا دیں گے جیسے آپ میں سے کوئی نظر مانے کہ اگر اس بار لڑکا پیدا ہوا تو اس کو ہم دارو میں پڑھائیں گے عالم بنائیں گے تو ایسے بہت سے بچے ہوئے تھے جو ان مشکین کے یہاں پیدا ہوئے اور ان کو یہودی بنا دیا اس کے بعد آپ کو معلوم ہے کہ یہود کے دو قبیلے بنو نذیر اور بنو قریضہ یہ اہم قبیلے تھے اور بڑے قبیلے تھے ان کی شرارتوں کی وجہ سے بنو نذیر کو جلا وطن کیا گیا مدینہ سے نکل جانے کو کہا گیا بنو قریضہ برو نظیر کے مقابلے میں کم شریر تھے تو کچھ کچ شرائط کے ساتھ جو سیرت کی کتابوں میں مذکور ہیں ان کو رہنے دیا گیا بعد میں جب مسلمانوں کے خلاف ان کی رشہ دوانیاں بڑھیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ اپنے عہد خلافت میں ان کو بھی نکالا لیکن اس وقت عہدے رسالت کے اندر صرف بنو نذیر جلا وطن کیے گئے اب جب بنو نذیر نکالے جانے لگے تو ان میں یہ ابناء انصار انسار بھی تھے یعنی انسار کے وہ بچے جو ان کے زمانے شرک میں پیدا ہو گئے ہوئے تھے اور ان کو یہودی بنا دیا گیا تھا تو یہودی ہونے کے ناطے بنو نذیر کے ساتھ وہ بھی نکالے جانے لگے تو ان انصار نے یہ کہا کہ ہم اپنے بیٹوں کو نہیں جانے دیں گے ان کو ہم رکھیں گے اور زبردستی ان کو مسلمان بنائیں گے تو اس پر یہ آیت نادل ہوئی لا اکراہ فدین سمجھ گئے نہیں؟ اوس اور خزرن یہ مشقین کے دو اہم قبیلے تھے جو اسلام لانے کے بعد مسلمان مہاجرین کی نصرت اور امداد کی بنا پر انصار کا لقب دیے گئے تھے زمانے شرک میں ان میں سے جس کی عورت کا بچہ زندہ نہیں رہتا تھا وہ نظر مانتی تھی کہ اگر اس حمل کا بچہ زندہ رہا تو ہم اس کو یہودی بنا دیں گے اس لیے کہ یہود کو ان کے پڑھا لکھا ہونے کی وجہ سے اپنے سے افضل سمجھتے تھے اں سے ایسے بہت سے بچے یہودی بنا دیے گئے اب بعد میں جب بنو نذیر جلا وطن کیے جانے لگے تو یہ ابناء انسار جو یہودی بنائے گئے تھے ان کو بھی جانا تھا لیکن انہوں نے کہا کہ ہم انہیں اپنے بیٹوں کو زبردستی روکیں گے ان کو زبردستی اسلام میں داخل کریں گے جانے نہیں دیں گے تو اس پر یہ آئے اپنا دلوئی لائق رہا سدھی تو معلوم کہ زبردستی جو ہے کسی کو دی اپنے دین میں داخل کرنا درست نہیں ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کا نتل تکون اتو کوئی عورت مقلات ہوتی تھی تو وہ اپنے اوپر یہ نظر مانتی تھی کہ اگر اس کا لڑکا زندہ رہا تو اس کو یہودی بنا دے گی فلما اجلیت بن انذیر تو جب بن ان نظیر جلا وطن کیے گئے تو ان میں یہ ابناء انصار انسار بھی تھے جو زمانے شرک میں پیدا ہوئے تھے اور یہودی بنا دیے گئے تھے فقالو تو انصار نے کہا کہ لا نہ جاؤ انا ہم اپنے بیٹوں کو جو یہودی بن گئے تھے یا بنا دیے گئے تھے نہیں چھوڑیں گے اور ان کو ہم روک کر کے زبردستی اسلام میں داخل کریں گے تو اللہ تعالیٰ نے یہ آئت نازل فرمائی لا اقرا الرشدو قطاب رسلو منگی ابو ابودا المقلات الطی لا یا عیش ولد مقلات اس عورت کو کہتے جس کا بچہ زندہ نہ رہتا ہو پڑھی Warum sind wir denn حضرت ساد فرماتے ہیں کہ جب فتح مکہ کا روز آیا آ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو رسول اللہ, اللہ یہ ایمان لائے آ منع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی اناسا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام لوگوں کو امن دیا اللہ عربا نفرن و امراطیں سوائے چار مردوں اور دو عورتوں کے ان کو دم قرار دیا جب فتح مکہ کا دن آیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام لوگوں کو کچھ شرائط کے ساتھ امن دیا جو حرم میں داخل ہو جائے فوا ع جو اپنے گھر کا دروازہ بند کر لے فاؤ آ جو اسلحہ اتار کر پھینک دے فوا عملوں جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے فوا ع من سمجھ گئے تو کچھ ان شرائط کے ساتھ تمام لوگوں کو امن دیا سوائے چار مردوں اور دو عورتوں کے کہ ان کو مباحدم قرار دیا چاہے ہل میں ہوں یا ہارم میں وسماں ہوں اور ان سب کا آپ نے نام لیا اور عبداللہ ابن ابھی سارا کا بھی یہ بھی ان چار میں تھا پھر اس کے بعد پورے حدیث ذکر کی یہاں تو چار مرد اور دو عورتوں کا ذکر ہے لیکن سیرت کی مختلف روایتوں کو سامنے رکھ کر کے بدل میں حضرت شیخ الدیث رحمت اللہ علیہ نے گیارہ مردوں اور چھ عورتوں کا ذکر کیا ہے ان گیارہ مردوں میں سے چار تو قتل کیے گئے سات ایمان لے آئے تھے اور چھ عورتوں میں سے تین قتل کی گئی تھیں اور تین ایمان لائے تھیں آگے کہا کہ وہ ابن ابی سارا فعل نو اختبا عثمان ابن عفان بہرحال عبداللہ ابن ابی تو وہ چھپ گیا تھا عثمان ابن عفان کے پاس ایک مرتبہ اسلام لایا پھر مرتد ہو گیا تھا پھر اسلام لایا <خخخ> وہ چھپ گیا تھا عثمان ابن عفان کے پاس تو جب اللہ کے رسول وسلم نے لوگوں کو بیعت بیت الاسلام کے لیے بلایا یہ جو آپ آج کل کسی شیخ سیخ اور کسی بزرگ کے ہاتھ پر جو بیعت ہوتے ہیں یہ بیعت اصلاح ہے یہ کیا ہے بیعت اصلاح ہے یہ بیعت اسلام نہیں ہے تو جب اللہ کے رسول صاحب, صاحب نے لوگوں نے لوگوں کو بیعت ال الاسلام کے لیے بلایا کہ بھائی جسے مسلمان ہونا ہو وہ آ جائے کلمہ پڑھ لے جا ابھی تو حضرت عثمان عبداللہ ابن ابی سرا کو بھی لائے حتیٰ اوقف علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تک کہ اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑا کر دیا فقال اور کہا سفارش کی یا نبی اللہ با عبداللہ اے اللہ کے نبی یہ عبداللہ کو بھی بیعت کر لیجیے یعنی کلمہ پڑھا دیے آپ نے اپنا سر اٹھایا اور اس کی طرف دیکھا تین مرتبہ کل لذال یا ہر بار آپ منع کر دیتے تھے منع کرنے کا مطلب یہ کہ بیعت کے لیے آپ اس کی طرف ہاتھ نہیں بڑھاتے تھے فبایا ہو باٹا <صلاح> پھر تین مرتبہ کے بعد آپ نے اس کو بیعت کر لیا سما اقبال اللہ صحابی پھر اپنے ساتھیوں کی طرح متوجہ ہوئے فقال اور فرمایا ماں کا نفیقم رد الرشید تم میں کوئی بھی سمجھدار آدمی نہیں تھا تم میں کوئی بھی سمجھدار آدمی نہیں تھا فیقوم اللہ حیثرآانی کفکتو یدی انبیت <بَيَتِهِ> ہی کہ جس وقت مجھے دیکھا تھا کہ میں اپنا ہاتھ روک رہا ہوں اس کو بید کرنے سے یقوما اس کے پاس اٹھ کر جاتا فیقت السکو قتل کر دیتا اتنا تو سمجھنا چاہیے نا کہ آخر میں کیوں ہاتھ روکے ہوئے ہوں بار بار عثمان کہہ رہے کہ بید کر لیجیے بید کر لیجیے لیکن میں ہاتھ روکے ہوئے ہوں اپنا ہاتھ اس کی طرف نہیں بڑھا رہا ہوں سمجھ لینا چاہیے کسی کو جا کے فوراً کیا نہیں, نہیں تھا تم میں کوئی بھالا, سمجھدار آدمی کہ جس وقت اس نے مجھ کو دیکھا تھا کہ اپنا ہاتھ اس کو بیس کرنے سے روک رہا ہوں یقوم قوم لہذا اٹھ کر اس کے پاس جاتا اور اس کو قطر کر دیتا فقالو لوگوں نے کہا ما ندری یا رسول اللہ معافی نفسیکا ہم نہیں جانتے تھے اللہ کے رسول کے آپ کے دل میں کیا ہے اللہ اومتا علعین بےآ کا اللہ ہے کہ آپ اپنی آنکھ سے ہمیں اشارہ کر دیتے ایسے آپ نے فرمایا اِنَّهُ لَا ان نہ صفت ہے صفت کو موسم کی طرف مضاف کر دیا یہ اضافت صفت ال الموسوف ہے اور یہ تو صورت میں جب یہ اسم فائل ہو اور یہ وزن مصدر کا یہ وزن مصدر کا بھی ہے سوراسی مجرد کا مصدر بھی اس وزن پر آتا ہے یعلم المخا انتل قرآن میں ہے نہیں یعنی آن خائنتن یہ تو ہوا اضافت صفتو اور تبصری کتابوں پڑھیں گے یا لبو خاطل تو خا تو بانا خیا نت ہم فائلت ہم فائل فائلہ فائل چو قتی ہم ومیزو کاذبہ کہاں از دوری میں پڑھا نہیں تھا. اچھا مجرس چہل و چار وزن مطلب آمدہ وقار اسی میں یہ نا یہ چار وزن تین ہم فائلت ہم فائل و فائلہ فائلتون کی مثال قطع قطعتم اور فائل کماں ومیز اور فائلتم جیسے کاضبت کالا بدا یہ بعض دفاع استطرادن ضمن اور افاد علمی کے لیے باب سے ہٹ کر کوئی بات ابوداؤد بتا دیتے ہیں چانچیاں بتایا کہ یہ یہ عبداللہ ابن ابی سارہ حضرت عثمان کا رضائی بھائی تھا حضرت عثمان کا رضائی بھائی تھا اور اسی بنیاد پر حضرت عثمان نے اس کو پناہ دی تھی لیکن سوال یہ ہے کہ جب حضرت عثمان رضی اللہ علیہ نے اس کو پناہ دی تھی اور کوئی بھی مسلمان جب کسی کافر کو پناہ دے دے تو کسی شخص کے لیے اس کو قتل کرنا درست نہیں ہوتا وہ سب کی پناہ میں آ جاتا ہے پھر آسلاسلم کیوں اس کو قتل کرانا چاہتے تھے جبکہ حضرت عثمان خود ہی لے کر کے گئے تھے اور اسے پنا دیے ہوئے تھے اصل یہ کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مباحودم قرار دے دیا تھا تو کسی کے پنا دینے سے کیا ہوتا ہے حضرت عثمان کا پناہ دینا دو یہ کوئی مؤثر نہیں رہا وکان الولیدن اقبا اقا عثمانہ لم ہی اور والید ابن اخبا, یہ حضرت عثمان کا ماں شریف بھائی تھا یہ عبداللہ ابن ابھی سرا سے بھی زیادہ بگڑ لازمی تھا شراب بھی پی لیتا تھا اور وزارہ بہ عثمان الحدہ ادا شریب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے عہد خلابت پر اس پر حد جاری کی جب اس نے شراب نوشی کی تھی I really don't know. امر ابن عثمان ابن عبد الرحمان ابن سعید ابن یربو مخزومی کہتے ہیں کہ بیان کیا مجھ سے میرے دادا عبد الرحمان ابن سعید نے اپنے باپ سعید ابن یربو سے <تصفح> پورا شہدرا بیان کر دیا ہے نا <تصفح> امر ابن عثمان ابن عبد الرحمان تو عبد الرحمٰن کون ہوئے امر ابن عثمان کے دادا اور عبد الرحمان کے باپ کون ہوئے سعید ابن اربو تو امر ابن عثمان ابن عبد الرحمان ابن سعید ابن یربو مخدومی کہتے ہیں کہ بیان کیا مجھ سے میرے دادا عبد الرحمان ابن سعید نے اور ہاں اپنے باپ سعید ابن یربو کے حوالے سے یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے دن فرمایا اربا لا منہم فی ولا حرم چار اشخاص کو میں نہیں امن دوں گا ہل میں یعنی حرم سے باہر ولافی حرمن اور نہ حرم میں فسم ان چاروں کا نام لیا تھا آپ نے کالا آپ نے فرما ہاں وق ن اور دو مغنیاں باندھیوں کو کا نت لی میکیسیب نے زبابہ تھا جو باندیاں مکیسیب نے زبابہ کی تھی و قطلت احداہم و افلت الخرا ان دونوں بانیوں میں سے ایک تو قتل کر دی گئی اور دوسری ہاتھ چھڑا کر بھاگ گئی تھی و اسلمت پھر اس نے اسلام کو بول کر لیا تھا کالا ابوداؤد لم افہم اسنادہ من ابن اعلی کما ابو حد دسنا محمد ابن العلا ابود داؤد کے استاد کون ہیں محمد ابن آلہ ہے تو ابود داؤد کہتے ہیں کہ ابن اعلی سے اس کی سند نہیں جانتا میں جس طرح میں پسند کرتا ہوں یہ گویا سند کے اوپر ایک طرح کا نف ہے نفز ہے چلیے وإنه طالب الثلاثة القالبي وطاح المالك عن ابن شهاد عن سبري مالك رضي الله تعالى عن یہ ابن خطل خطل اس کے باپ کا لقب ہے خود اس کا نام تھا عبد العزا جب یہ اسلام لایا تو آپ نے اس کا نام عبداللہ اللہ رکھا تھا سمجھے نا عبداللہ ابن خطل یہ تو اسلام لانے کے بعد یہ نام پڑا اس سے پہلے اس کا نام تھا عبد العزا ایک قصہ پیش آیا تھا کہ جب یہ مسلمان ہو گیا تھا تو صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انصاری کے ساتھ اس کو کسی کام کے لیے بھیجا تھا اور انصاری کو امیر بنا دیا تھا اس نے راستے میں جاتے ہوئے انصاری کو قتل کر دیا اور ان کا سارا مال لوٹ کر کے بھاگ گیا تھا تو مباہدم تھا نہیں آنا سند مالک سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول وسلم فتح مکہ کے دن مکہ میں داخل ہوئے درہ حالے کی آپ کے سر پر خود تھی لوہے کی ٹوپی لوہے کی ٹوپی کہہ ہے ہیڈ سر کی حفاظت کے لیے جیسے بدن کی حفاظت کے لیے زیرہ پہنتے اسی طریقے سے سر کی حفاظت کے لیے خود اللہ کے رسول علیہ وسلم فتح مکہ کے روز مکہ میں داخل ہوئے دراحال آپ کے سر پر خود تھی آہنی ٹوپی تھی فلمہ ندا فتح مکہ سے اور مہم سے فارغ ہونے کے بعد جب آپ نے وہ خود اتار کر رکھ دی جا رجل تو آپ کے پاس ایک صاحب صاحب نے صاحبی حضرت ابو برزا اسلمی آئے فقال اور بتایا ابن و متعلق متعلقن بے استاری کعبہ اسے معلوم تھا کہ مجھے مباحدم قرار دیا گیا ہے بتلایا کہ ابن قتل کعبہ کے پردوں سے چمٹا ہوا ہے تاکہ مجھے کوئی قتل نہ کرے کعبہ کی حرمت کی وجہ سے فقارا آپ نے فرمایا اخت اس کو قتل کر دو ابو داؤد کہتے ہیں کہ ابن قتل کا نام عبد اللہ یعنی اسلام لانے کے بعد اور اسلام لانے سے پہلے عبدالعزا اور ابو برزہ اسلم نے اس کو قتل کیا تھا اب رہی ہے بات یہ تو حرم بلکہ بیت الحرام میں اس کو قتل کیا گیا تو حرم میں کسی کو قتل کرنے کا جو ہے کیا حکم ہے حرم میں کسی کو قتل کرنے کے کیا حکم ہے اگر موجب قتل جرم کا ارتقاب حدود حرم میں کیا ہے مثلا کسی کو قتل کیا قتل احمد کا ارتقاب کیا تو موجب کے ہے نہیں تو موجب قتل جرم کا ارتقاب اگر حدود حرم میں کیا ہے تو بال اتفاق اس کو حرم میں قتل کرنا جائز بال اس کو حرم میں قتل کرنا جائز اور اگر موجب قتل جرم کا ارتقاب حدود حرم سے باہر کیا اور اس کے بعد حرم میں آ گیا تو دو صورتیں نہیں قتل نہیں بس مطلب جرم کہ کہ اگر جرم کا ارتقاب حدود حرم سے باہر کیا پھر حرم کے اندر آ گیا تو دو صورتیں ایک صورت کیا ہے کہ کی اس نے حدود حرم کے باہر کسی کے قتل کا انتخاب نہیں کیا بلکہ آدھا کاٹ دیے کسی کا ہاتھ کاٹ کر کے کسی کا پیر کاٹ کر کے آیا تو اس صورت کے اندر بھی حرم میں اس سے بدلا لیا جائے گا اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا پیر کاٹ کر کے آئے تو اس کا پیر کاٹ دیا کسی کا دانت توڑ کے آئے تو یہاں دانت توڑ دیا جائے سمجھے <تصفح> نا اور اگر کسی کے آزا کاٹ کر نہیں بلکہ کسی کو قتل کر کے حرم کے اندر آیا ہوا ہے تو اسی صورت میں اختلاف ہے یہی ایک صورت جو ہے مختلف ہی ہے کہ بعض ایما کے نزدیک حرم میں اس سے قساس لیا جائے گا لیکن امام ابونیفر عبد اللہ فرماتے ہیں کہ اس کو حرم کے اندر پریشان کیا جائے گا مثلا کھانا پینا بند کیا جائے اس پر نظر رکھی جائے جہاں دیکھے اس کو ڈرایا جائے یہاں تک کہ وہ آج آ کر حرم سے باہر آ جائے پھر حرم کے باہر اس سے قصاص لیا جائے مطلب اس کا تعاقب کیا جائے اس کو نظر میں رکھا جائے صحیح کر لو کالا اراد دہ ان کیسن ہے نا یہ ان غلط ہے ابن ہے کالا اراد دہ نو کیسن ذاک ابن قیس نے ارادہ کیا حضرت مسروف کو جو تابئی ہیں حضرت عائشہ اور حضرت عبداللہ ابن مسعود کے شاگرد ابن قیس نے ارادہ کیا کہ وہ حضرت مسروف کو کہیں کا عامل اور گورنر بنائے فقال رحو امارتن امن تو زحاق سے عمارا ابن اقبا ابن معیت نے کہا امل الرجلن من بقایا قطالت عثمانہ کچھ چپلش رہی ہوگی حضرت مصروف سے زہاق سے کہا یا کہ آپ ایک ایسے شخص کو عامل بنائیں گے جو قاتل عثمان کے بچے کھچے لوگوں میں سے کہ آپ ایسے شخص کو عامل بنائیں گے جو قاتل عثمان کے بچے کھچے لوگوں میں سے فقال الحو مسروق تو حضرت مسروق نے اس سے کہا حدسنا عبداللہ ابن مسعودین وقان فلفی الفسینہ موسف موسوخ موسوق الحدیث حضرت عبداللہ المسعد نے جو ہمارے درمیان بہت ہی قابل اعتماد تھے یہ بیان کیا کہ نبی علیہ السلام نے جب تمہارے باپ اقبا ابن مععید کو جو بدر کے قیدیوں میں سے تھے نبی علیہ السلام نے جب تمہارے باپ اقبا ابن مععید کو جو اسارہ بدر میں سے تھے قتل کرنے کا ارادہ کیا کالا تو تمہارے باپ باپ نے کہا من من ہم کو آپ قتل کر دیں گے تو ہمارے بچوں کا کیا ہوگا ہمارے بچوں کا کیا ہوگا آلہ ہمارے بچوں کے لیے کون کا فیل ہوگا آلہ آپ نے فرمایا انار آگ ہوگی آگ ہوگی مطلب یہ ہے یہ آگ کا پیدا کرنے والا اللہ تعالی ان کا کفیل ہوگا اور اتنا سنا کر کے حضرت مصروق نے کہا قد رضیت اللہ کا ماں رضی اللہ کا رسول اللہ صاحب میں بھی تمہارے لیے وہی پسند کرتا ہوں جو تمہارے لیے اللہ کے رسول علیہ وسلم نے پسند کیا بھائی جب تمہارے باپ نے کہا تھا قتل ہونے کے وقت کہ ہمارے بچوں کا کیا ہوگا بچوں کے لئے کیا ہوگا یا کون ہوگا تو آپ نے کیا فرمایا آج تو میں بھی وہی پسند کرتا ہوں تم نے یہ جواب دیا جلانے والا یہ جواب دیا جلانے والا چلیے تجمۃ ال باپ تو چھوٹ گیا باپ تھا جو عزیز پریاد میں باپ کیا تھا فی قتل اسیری صبرن کافر قیدی کو صبرن قتل کرنا یہ صبرن قتل کرنا کیا ہے صبر کے معنی ہے حبس صبر کے معنی ہے حبس یعنی yani کافر قیدی کے ہاتھ پاؤں باندھ کر کے اس کو قتل کرنا تو اس کی دو صورتیں ہیں قتل سبرن کی ایسے شخص کو مقتول سبرن کہتے ہیں اور مصبور بھی کہتے ہیں سمجھے نہیں کسی کسی بھی جاندار کو چاہے وہ انسان ہو یا غیر انسان ہو ہاتھ پیر, پیر باندھ کر کے قتل کرنا یہ قتل صبرن کہلاتا ہے تو ایسے ہی کافی قیدی کے ہاتھ پیر باندھ کر کے قتل کرنا یہ بھی قتل صبرن ہے اب اس کی دو صورتیں ایک ہے تلوار سے یہ ہاتھ پیر بالکل باندھ دیا تاکہ یہ بھاگنے کی کوشش نہ کرے اور پھر تلوار سے قتل کر دیا تو یہ اقبال معید کو اسی طرح قتل کیا گیا تھا باپ سے مطابقت ہو گئی نہیں پی قتل دوسری صورت یہ کہ ہاتھ پیر باندھ کر کے ڈال دیا جائے پھر اس کے بعد اس پر تیر مارا جائے نشانہ تو یہ تو بہت تکلیف دہ قتل ہے نا اور اس طرح قتل کرنے سے مانا کیا گیا ادا قتل تم ف یہ حکم ہے کہ قتل بھی کرو تو اچھی طرح وہ ادا ذبح تم یہ ہے باب بابو فی قتل عصری بن نبل تو قتل سبرن بن یہ جائز ہے جیسا کہ اقبا ابن معی کو جو بدر کے قیدیوں میں سے تھے اسی طرح قتل کیا گیا اور قتل سبرن بن نبل یہ درست نہیں تو ابن اعلی کہتے ہیں کہ ہم خالد نے ولید رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ دادے عبد الرحمان کے ساتھ ایک لڑائی میں گئے فوتیا بھی اربات آلاج منل ادوی آلات جماعت الجن کی الجن کے معنی بھاری بھر کم شخص خاص طور سے اجمی شخص کے لیے بولا جاتا ہے تو دشمن کے چار پہلوان لائے گئے آوارا بھیم <coughs> ان کے متعلق عبد الرحمان نے خالد ابن ولید نے حکم دیا قتل کرنے کا فوتیلو فو سا تو وہ قتل سبرن کیے گئے اب قتل سبرن کی دو صورت ہے نا قتل سبرن بن سید وہ تو جائز ہے اور دوسرے قتل سبرن بن نبل یہ مکرو ہے کالا ابوداؤد کالا غیر و سعیدین ابود داود کہتے ہیں کہ یہ حدیث جو ہم نے اپنے استاد سعیدین ابن منصور سے سنی اس میں تو بس یہی ہے قتل سبرم لیکن حضرت الاستاذ سعید ابن منصور کے علاوہ دوسرے لوگوں نے جو عبداللہ ابن واحد سے اسی حدیث میں روایت کیا ہے وہاں کہا ہے بن نبلی سبرم قتلو بن نبلی سبرم تو بن نبل کا لفظ ہے فبالا گزال کا ابا ایوب الصاریہ <الْأَنسَارِيَا> یہ بات ابو ایوب انصاری کو پہنچی کہ عبد الرحمان ابن خالد نے چار آدمیوں کو قتل سبرند کروایا ہے بن نبل نہ کہ بن تو ابو ایوب انصاری نے سننے کے بعد کہا کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو منع فرماتے ہوئے سنا ہے قتل صبر سے یعنی قتل صبر بن نبل سے فولزی نفسی بےدی اس خدا کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے کہ لوکانت ججاج ماں صبر تو اگر کوئی مرغی ہوتی تو میں اس کو بھی صبر قتل نہ کرتا یعنی باندھ کر کے اس پر تیز چلا کر نہ مارتا فباغ عبدالرحمٰن خالد ولید ابو ایم انصاری کی یہ بات جو ہے عبد نے خالد ولید کو پہنچی فعا تکا اربا آر تو انہوں نے اپنی غلطی کا احساس کیا اور غلطی کی تلافی کے لیے چار غلام آزاد کیے بس بھائی سردی کی وجہ سے طبیعت سرد ہے بھائی آپ کے ایک ساتھی کی والدہ کا انتقال ہو گیا اللہ تعالی ان کی مغفرت فرمائے اور کیا آج کے زمانے میں سب خوں مارنا جائز ہے جبکہ دشمن غفلت کی نیند میں ہو نہیں ٹیلی فون کر کے جائے کرو اباہ نبیما ابن ابی سارا اچھا عبداللہ ابن ابی سارا کے دم کو کیوں مباح قرار دیا آپ علیہ وسلم کے صحابہ کے جو ہے وہ ہجو کرتا تھا اور اسلام لانے کے بعد پھر وہ مرتد ہو گیا تھا نا تو کفر اور اتحاد کی وجہ سے اب یہ ہے کہ حضرت وہ جو وہ اسلام لایا پھر مرتد ہوا پھر اسلام لایا یہ مرتد ہونے کے بعد جس دوبارہ اسلام کا جو ذکر ہے وہ یہی یہی اسلام ہے جس کے لئے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ اس کو لے کر گئے تھے اور آپ کے سامنے کھڑا کر دیا تھا تو کہاں آپ قبول کر رہے تھے اور حضور شاہم کے زمانے میں جب تک کسی کے اسلام کو آپ نہ قبول کر لیں اس وقت تک اس کا اسلام معتبر نہیں ہوتا تھا خالی